سوقت دل کو سنوارنے کا طریقہ ہے نفس کے اندر جو رزائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف ایمان اور اعمال خطرے میں ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس کی وجہ سے جان بھی چلی جاتی ہے اور دنیا میں بے سکونی جیسی موزی بیماری سے انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس لیے اس کا واسطہ انسان سے پڑتا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ شہری ہو یا دیہاتی بالکل اسی طرح جس طرح سب کو بیماری کی صورت میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ جسمانی بیماری سے صرف جان کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جان جا سکتی ہے لیکن روحانی بیماری سے روح اور جسم دونوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دونوں جہاں میں خسارہ بھی ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں بنیادی باتوں کا جاننا ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے تصوف پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں لیکن جیسے طب پر بے شمار کتابیں موجود ہونے کے باوجود اس پر نئے آلات کے مطابق جدید کتابوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اسی طرح تصوف پر بھی جدید حالات کے مطابق لکھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے یہ سوال و جواب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ہم نے سید شبیر احمد صاحب کا خیل خلیفہ مجاز صوفی محمد اقبال مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری جانمائی فرمائیں اور ایک عام آدمی کے ذہن میں اس سے متعلق جو سوال اٹھ سکتے ہیں ان کے جواب دے کر تو کا سامان فرمائے متراج لفاظ سمجھا جاتا ہے لوگ اس کے بارے میں بڑے تحفظات رکھتے ہیں آپ کی تصوف کے بارے میں کیا رائے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو لفظ تصوف ہے یہ ایک متنازع لفظ ہے لیکن اس کا متنازع ہونا حقیقی نہیں ہے بلکہ بعد حضرات نے ناسمجھی کے وجہ سے اس کے معنی غلط سمجھ لیے ہیں لہذا اس کی وجہ سے اس کی افادیت سے انکار کر بیٹھے ہیں حقیقت میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو زہر کے کرنے ہوتے, ہوتے ہیں جیسے نماز روز زکوٰۃ حج وغیرہ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ دل کے اعمال ہوتے ہیں یعنی کسی اور کو اس کا پتہ نہیں چلتا اس کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور انہی اعمال پر زہری اعمال منحصر ہوتے ہیں اگر کسی کے یہ دل والے اعمال درست نہ ہو تو بے شک ان کے زہر اعمال درست بھی ہو وہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتے یا بعض دفعہ زہر کے اعمال ان باطنی اعمال کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں پس ان باطنی اعمال کا یا دل کے اعمال کا درست کرنا بھی ضروری ہوا بلکہ اشد ضروری ہوا تو وہ طور طریقے جس سے یہ دل والے اعمال درست ہو جائیں یہ تصوف کہلاتا ہے شریعت کے طور طریقوں کو چونکہ فقہ بھی کہتے ہیں لہذا اس معنی میں تصوف کو فک الباطن بھی کہا جاتا ہے صوفیاء کرام کی اصطلاح میں طریقت حقیقت اور معرفت کے الفاظ بولے جاتے ہیں آپ ان کی وضاحت فرمائیں گے ظاہری اعمال کو درست کرنے کا جو فقہ ہے وہ شریعت کہلاتا ہے اور باطنی اعمال کو درست کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کہلاتا ہے پھر طریقت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ اعمال کے خواص اور اشیاء کے خواص اور حقائق منکشف ہونے لگتے ہیں اسی انکشاف کو حقیقت کہتے ہیں پھر جب یہ انکشافات ہو جاتے ہیں تو بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے حالات کے مطابق اپنی رب کی منشاہ کو سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس چیز پہ راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں یہ تو موٹی بات ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور شریعت کے خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو اعمال قلبی منصوص ہیں وہ جو کرنے کے ہیں ان پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور جو چھوڑنے کے ہیں ان کے چھوڑنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں لیکن ہر واقعے کے ساتھ یہ تحقیق کہ وہ کون سی بات ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہو یہ کافی دقیق بات ہوتی ہے تو جن کو اللہ پاک یہ سمجھتا فرما لیتے ہیں ان کو عارفین کہتے ہیں اور اس نعمت باطنی کو معرفت الہی کہتے ہیں باثیت مسلمان ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو قرآن و ادیث سے ثابت نہ ہو کیا تصوف قرآن و ادیث سے ثابت ہے اس کی تاریخ میں غور کیجئے کہ اس میں کون سی چیز قرآن ودیز سے خارج ہے تعریف میں طور طریقوں کا ذکر بھی آیا ہے ان کو قرآن ودیز سے کیسے ثابت کریں گے جہاں تک اس کے طور طریقوں کی بات ہے تو اگر ان کو محض ذرائع مانا جائے تو پھر اس پر خلاف شیت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جیسے کوئی حج کو فرض مانتا ہے اور اس کے لحاظ پر سفر کو محاذ سمجھتا ہے اب گو قرون اولا میں جاس کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن محض جہاز پر جانے کو کوئی مدد کہتا ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ اس کو ایک ذریعہ سمجھ رہا ہے ہاں اگر کوئی جات پر جانے کو مقصود قرار دے اور دوسری ذرائع کو غیر شدی قرار دے تو یہ دین میں ذاتی ہوگی اور بےدت ہوگا اس لیے اس سے بچنا ضرور ہوگا بے اگر ان طریقوں کو تم جا جائے اس کو مقاصد میں شامل نہ سمجھائے تو پھر کوئی حرض کی بات نہیں بعض حضرات اتنے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ کوئی دینی کام ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کو بےت سمجھ کر رد کر دیتے ہیں جس سے عام آدمی کافی پریشان ہوتا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے بدت کی جو تعریف میرے ذہن میں سب سے زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جس کے لیے دلیل شریک نہ ہو اس کو دین سمجھنا یہ بےدت ہوگا اگر آپ کے سوال کا اشارہ اس طرف ہے کہ تصوف کو بعض لوگ بدت سمجھتے ہیں تو میں یہ واضح کر لوں کہ وہ غلطی پر ہیں کیونکہ <تصوف> جو تصوف کے مقاصد ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسے تکبر کی جو مذمت ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے اجب کی اور حسد کی تینے کی بوس کی ریا کی سب کی مذمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس طرح تفویض کی توکل کی توازوں کی ان سب کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا حکم ثابت ہے پس اگر کوئی انہی کو مقاصد سمجھے ان کے جو طور طریقے ہیں ان کو صرف ذریعے سمجھ لے تو پھر اس پر بےدعت کی تاریخ کیسے آ سکتی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو علوم کو حاصل کرنے کا طریقہ تھا وہ آج کل نہیں ہے لیکن چونکہ علم کو سب لوگ قرآن و حدیث سے ثابت سمجھتے ہیں تو علوم کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں جو ذریعے ہیں ان پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا اسی طریقے سے جو تصوف کے مقاصد ہیں اگر اس کو لوگ اور اصل اور اہم سمجھتے ہیں ان کے طور طریقوں کو مہذریعے سمجھتے ہیں تو پھر تصوف پر بھی کسی اعتراض یا اس کے بدت ہونے کی گنجائش نہیں نکلتی آج کل تصوف کے نام پر ایسے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو کہ سراستان شرک و بدت ہیں اس کے سد باب کے لیے اگر لوگوں کو اس سے بچایا جائے تو کیا یہ درست نہیں ہوگا صدباب کی تجویز بالکل مناسب تجویز ہے لیکن یہاں پر اس کو فٹ کرنا بڑے عجیب ہے اگر لوگ اسلام کے نام پر غلط چیزیں میں شامل کر لیں تو کیا سے جے کے لئے اسلام کو سلام کریں گے یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ بعض ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی اب غلط لوگ رکھنے لگے ہیں اس لیے اب ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے یاد رکھیے جو خدا اور رسول کا حکم ہو اس کو اگر غلط لوگ غلط طریقے سے کرنے لگے تو اس کا توڑ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کا توڑ یہ ہوگا کہ اس کو صحیح طریقے سے کرنے کو ریوائج دیا جائے یہی جی طریقہ ہم تصوف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے, اس کے صحیح طریقوں کو روایج دیا جائے ہماری کوششیں اسی سلسلے کی وہ کون سے کام ہیں جو طریقت میں لازمی طور پر کرنے ہوتے ہیں ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا مالے باطنی دو قسم کے ہیں ایک محمود ہے یعنی وہ پسندیدہ اعمال جیسے تواز و اخلاص وغیرہ ان کا کرنا اور دوسرے مضموم امال ہے یہ یعنی ناپسندیدہ امال جیسے قبر اور ریا وغیرہ اس سے بچنا طریقت میں اس کی کوشش کی جائے کہ مضموم اعمال ختم ہو جائیں اور محمود امال پیدا کیے جائیں پہلے کو تخلیہ یا تجلیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو تخلیح کہتے ہیں سے کیا حاصل ہوتا ہے ظاہرا دو قسم کے ثمرات اس سے حاصل ہو جاتے ہیں بندے کی طرف سے دل کی درستگی یعنی محمود اعمال کے لط کا تیار ہو جانا اور نفس کا رضحل سے پاک ہو جانا دوسرے لفظوں میں بندہ سے حقیقت بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف بندے کی قبولیت یعنی بندے کا اللہ والا بن جانا اسی کو وصول کہتے ہیں اور اسی کو ہی نسبت کہتے ہیں کیا وصول اختیاری ہے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقف ہے اگر یہ اختیاری نہیں تو ہم اس کے لیے کیسے کوشش کر سکتے ہیں اچھا اور موقع کا سوال ہے لیکن جواب ذرا اختیار سے سنیے ہم جانتے ہیں کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقف ہے عمل پر نہیں لیکن پھر بھی ہمیں عمال کا حکم دیا جاتا ہے اور جیسا کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بے فائدہ نہیں اس لیے ہمارا کام عمل کرنا ہے نتیجہ خدا کے حوالے ہے تو جس طرح باوجود اس کے کہ جنت میں داخلہ فضل پر موقوف ہے ہم اس کو اپنے لیے مخصد سمجھتے ہیں اور اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمارا کام یعنی باطنی اعمال کی درستگی جو اختیاری ہے اور اس کا حکم ہے لیکن اس پر نسبت کا حاصل ہونا اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے بھروسے پر بغیر چوں چرا کے عمل جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہوگی نسبت عطا فرمائیں کیا تصوف سے جو مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں میں تصوف کی کتابیں پڑھ کر ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے عالم امکان میں تو ہے لیکن تجربے سے ثابت ہے کہ ایسا بغیر کسی کی رہنمائی کی انتہائی مشکل ہوتا ہے ایک شعر ہے گر ہوائیں این سفر داری دلا دامنے رہبر بگیر و پس دیا بے رفیع کے ہر کے شد درائش عمر نشد آگائش اس کا مطلب مجھ سے سن لیجیے اگر اگر سفر پر جانا ہے تو رہبر کا پکڑنا لازمی ہے کیونکہ جو راستے میں بغیر رہبر کے چلا ہے اس کی عمر گزر گئی ہے اس کو مقصود آ نہیں نہیں اصلی ٹو کی یہ ہے کہ جو شخص ان مقاصد کو حاصل کرے گا تو یا تو مخلص ہوگا یا نہیں ہوگا پس اگر مخلص نہیں ہے تو آسانی کی تلاش میں ہوگا اور پہلے قدم پر نفس کے مکر کا شکار ہو جائے گا کیونکہ راستہ ہی نفس کی تربیت کا ہے اور تربیت میں تو مجاہدہ ہوتا ہے اور مجاہرے کا تو نفس مزاحمت کرے گا اس لیے کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا دوسری طرف اگر یہ مخلص ہے تو اخلاص کی وجہ سے اپنے نفس کے مکر سے بچنے کے لیے اپنے لیے مشکل راستہ چنے گا جس سے مجاہدہ تحمل سے باہر ہو جائے گا یا تو اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتے ہوئے اس راستے کو خیرآباد کیا دے گا یا پھر اس کو ایسی جسمانی تکالیف پیش آئیں گی جس سے بعد میں خود بخود عمل طاقت ہو جائیں گے پس دونوں صورت میں محروم ہوگی اس کے برعکس اگر کسی کی نگرانی میں کام کرے گا تو اس سے مجاہدہ بھی کرائے گا لیکن بقدر تحمل نیز تجربے سے اس پر عمل سہل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات غیر یقینی صورتحال سے جو طبیعت پر بے انتہا پڑتا ہے انہیں رہنمائی سے کیا مراد ہے رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ہر کام پوچھ پوچھ کے کیا جائے کیونکہ نسخ کے امراض کا اول تو خود ادراک کرنا مشکل ہے اور اگر ان کا ادراک ہو بھی جائے تو اس کا خود علاج کرنا بہت مشکل ہے رہنمائی کس کی ہونی چاہیے شیخ کامل کی جس کو بعد لوگ پیر بھی گئے تھے ہم نے پیر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے پیر ہوتا کیا ہے پیر مربی ہوتا ہے جو شخص اپنا اصلاح کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ پہلے کہا گیا خود اپنی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے کسی کو اپنا رہبر بنانا پڑتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے پیر کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے بارے میں بتاتا جاتا ہے اس لیے اس, اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو رہی ہوتی ہیں پھر جب وہ کسی چیز کے بارے میں اسے اس مشورہ کرتا ہے تو اس کا مشورہ اپنے مرید کے باقی لوگوں مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے پیری مریدی اسلام میں گنجائش کیوں نہیں جس طرح استادی شاگرد کی گنجائش ہے یا جس طرح ڈاکٹر اور مریض کی گنجائش ہے اس طرح پیر مریضی کی گنجائش ہے ہر شخص اپنی اصلاح کے لیے پیر پکڑتا ہے جس سے وہ اصلاح لیتا ہے اپنی اصلاح پر زائن ہے اور پھر کا پکڑنا اس کے ذریعہ ہے اس لیے اس کے جواز میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے مرید ایک روح سے روحانی مریض ہے اور دوسرے حصے سے تصوف کے علم کا شاگرد ہے دونوں حیثیت چونکہ ثابت ہے اس لیے مرید ہونا بھی جائز اور پھر کا پکڑنا بھی جائز کیا کسی بھی شخص کو پیر بنایا جا سکتا ہے نہیں جیسے ہر ایک سے کوئی علاج نہیں کرواتا اس طرح ہر ایک کو پیر نہیں پکڑ سکتا اس کے لیے کچھ شرائطیں جن کا جاننا ضروری ہے اور نہ کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے ہم تو کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں یا کیوں ایسا نہیں آپ شاید میرا جواب نہیں سمجھے ڈاکٹر میں تو آپ کسی کو بھی اپنا ڈاکٹر بنا سکتے ہیں لیکن جو ڈاکٹر نہیں ان سے تو آپ علاج نہیں کرواتے ہیں اس طرح پیروں میں تو آپ کسی کو بھی پیر پکڑ سکتے ہیں لیکن جو پیر نہیں ان کو آپ کیسے پیر بنا سکتے ہیں کیا پیر کا ایک ہونا ضروری ہے اس سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ آپ نے پیر کی مثال ایک استاد کی کی ہے تو جیسے کئی استاد ہو سکتے ہیں اس طرح کئی پیر بھی ہو سکتے ہیں بڑا شاندار سوال ہے لیکن اس کا جواب سمجھنے کی کوشش فرمائیں اس کا سمجھ میں آنا مشکل نہیں اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مرید کی دو حیثیتیں ہیں ایک مریض ہونا اس صورت میں پیر موالج ہوتا ہے اور ایک شاگرد ہونا اس صورت میں پیر استاد ہوتا ہے طریقے کی بنیادی تعریف سے مریض کا مریض ہونا زیادہ اہم ہے کہ مریض نفس کے رضائل کو دور کرنے کے لیے پیر کی خدمات حاصل کرتا ہے پیر کا مریض کو بعض علوم تصوف کا سمجھانا محض اس کا تبر و احسان ہے یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ بعض دفعہ بھی نہیں ب... کوئی بھی وجہ نہیں بتاتے اس کی مثال بعض ڈاکٹروں میں بھی ملتی ہے وہ مریضوں کو ان کے امراض کے بارے میں کچھ سمجھاتے بھی رہتے ہیں جبکہ بعض ڈاکٹر بالکل نہیں بتاتے ہیں. تو اصل علاج ہوا کہ وہ تو سب کیا ہے اور کبھی کبھی تعلیم بھی ساتھ ہوتی ہے اب اگر پیر کا معالج ہونا سمجھنا آ جائے تو پھر پیر کا ایک ہونا بھی سمجھنا آ جائے گا مجھے اب بھی یہ بات واضح نہیں ہے ہم ڈاکٹروں کو بدلتے رہتے ہیں اس طرح تو ہمیں کئی ڈاکٹروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اس لیے پہلے جواب سے مطمئن نہیں ماشاء اللہ کسی ایک بیماری کے علاج کے دوران ڈاکٹروں کا بدلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا اس صورت میں مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر کے پاس آنے جانے سے جب اس ڈاکٹر کو مریض کا مرض کچھ نہ کچھ سمجھ جانا شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بعد کسی نئے ڈاکٹر سے علاج شروع کیا جائے تو پھر اس کو نئے تجربات سے گزرنا ہوگا اس لیے کسی بھی ڈاکٹر کو مرض سمجھنے کا کافی وقت نہیں ملے گا اور با مرض باضہ خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے تو کیا ہر ایک رضیلے کو دور کرنے کے لیے علی پیر منتخب کرنا چاہیے نہیں یہاں پر جسمانی مرض کی تشبیح کام نہیں رہے گی کیونکہ روحانی امراض اثر میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق اس لیے جس سے کسی ایک رضیلے کا علاج کرایا ہے اس سے سب رضائل کا علاج کرانا ہوتا ہے اور نہ نتیجہ وہی تشدد انتشار اور پریشانی کے لگتا ایک بات کا ضرور آپ خیال رکھیں کہ جن دو چیزوں میں آپس میں تشبیح دی جا رہی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ چیزیں بالکل ایک جیسی ہوں بلکہ درمیان میں کسی ایک صفت کے شریک ہونے کی وجہ سے ان کی تشبیح دی جا رہی ہوتی ہے حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہوتے یہ سمجھانے کے لیے عرض کر لوں میں تو مختلف امراض کے مختلف ڈاکٹر حکیموں سے رجوع مشاہدے لیکن طبی روحانی یعنی تصویر میں ایک ہی پیر پر بس کیا جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مشاہدے سے ہم اکثر کیسے کریں اس لیے اس میں یہی بہتر ہے کہ ایک ہی پیر کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے مان لیا کہ صرف ایک پیر ضروری ہے لیکن خدا نخواستہ کوئی سادہ آدمی کسی غلط پیر سے بیٹھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر آپ نے بہت ہی اہم عملی سوال کیا ہے اس بات کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ پیر کو ایک ہونا چاہیے لیکن اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح پیر کامل بھی ہو اور مرید کو اس کے ساتھ مناسبت بھی ہو بندہ وہی ہوگا کہ جو اناڑی ڈاکٹر کے ہاتھ پنسنے والوں کا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیر انتہائی سوچ سمجھ کر پکڑا جائے پیر کامل کی نشانیوں کو اچھی طرح سمجھا جائے اپنے آپ کا اس کے ساتھ مناسبت کا اچھی طرح جائزہ لیا جائے اس میں جلدی نہ کیا جائے جس پیر کا کیڑا خراب ہو یا وہ مستند نہ ہو یا صحیح فجور میں مبتلا ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اور اگر کوئی بیعت ہو بھی گیا تو اس کا نبانہ ضروری نہیں چپ کے کسی اور مستند پیر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے لیکن اپنے گزشتہ پیر کا بے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ابتدائی محسن ہے اس لیے با... باقی لوگ بے شک اس کے بارے میں کچھ بھی کرے خود اس کے حق میں بے نہیں کرنا چاہیے اس وقت اس کا معاملہ والد کی طرف ہو جاتا ہے کہ بات اس کی تو نہیں کیوں وہ شریر کے خلاف ورزی ہوگی لیکن اس کے ساتھ عرف میں کے مطابق اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اگر ایک مرید کو اپنے پیر سے مناسبت نہیں اس کا پیر نہ تو بد عقیدہ ہے اور نہ ہی بات عمل ہے تو اس کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے بعض دفعہ مناسبت محسوس نہیں ہوتی لیکن ہوتی اس وقت اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہو تو واضح ہو جائے لیکن اگر بالکل مناسبت نہیں تو دل میں اس کا انتہائی احترام رکھتے ہوئے اپنا تعلق کسی اور کے ساتھ قائم کیا جائے لیکن اس دفعہ مزید احتیاط کے ساتھ کہ پہلے دوسرے شہر کے ساتھ مناسبت کا یقین کر لیا جائے تاکہ پھر وہ واقع نہ ہو بعض حضرات بیت اور تصوف کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کیا بیت کرنا واقعی ہے مفید ہے لیکن اس کی حیثیت سنت مستحب جب کی ہے جبکہ اپنا اصلاح کرنا واجب ہے اس لیے کسی سے اپنے اصلاح کے لیے اگر بیت کے بغیر بھی تعلق قائم کیا جائے اور اپنی اصلاح کروائی جائے تو مقصد پورا ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے ایک بڑے شخص کی بیعت کر لیكن اسے اپنی اصلاح نہیں كائی تو اس کو مقصود حاصل نہیں ہوگا تو پھر بیعت کے تردد میں کیوں پڑے بس اپنی اصلاح كرائے اور ختم ٹھیک لیکن ایسا ہو بھی تو صحیح ورنہ بیعت کے سمرات سے انکار نہیں ہے بیت کے سمرات کیا ہیں پیر کو توجہ ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اپنا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے مریض اپنے مقصود کو ایک شہر کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور ہر جائی پن ختم ہو جاتا ہے جو طریق میں انتہائی نقصان دہ چیز ہے سلسلے کے اپنے برسات ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں سب سے بڑھ کر اس کا یہ فائدہ کہ صحیح پیر کو اگر پکڑا تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کون لوگ لیکن یہ نہیں جانتے کہ صحیح پیر کون ہے. اس میں رانائی ماشاءاللہ اللہ یہ طلب کی علامت ہے اللہ پاک صحیح بات میری زبان سے نکلوائے لیکن میرے جواب سے پہلے تھوڑی سی ہمت کر لے اور بتائیے کہ آپ کسی ڈاکٹر کا انتخاب کیسے کرتے ہیں ہم ڈاکٹر کا انتخاب اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں وہ مستند ہے یا نہیں یعنی اس نے کسی میڈیکل کالج سے پڑھا ہے یا نہیں اگر پڑھا ہے تو اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں کیا پیر پکڑنے کے لیے اتنی بات کافی ہے نہیں اس کے علاوہ یہاں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ میں اور اس میں مناسبت بھی ہے یا نہیں ورنہ فائدہ نہیں ہوگا یہ مناسبت کیا ہوتی ہے پیر کے مسترد ہونے کا مطلب کیا ہے دو سوال ایک وقت میں نہیں کرنے چاہیے خیر جواب دینے میں کوئی عرض بھی نہیں اس لیے جواب دے دیتا ہوں مناسبت سے مراد یہ ہے کہ اس کی مجلس سے مخاطبت سے اس کی کتابوں سے آپ کو فائدہ ہوتے نظر آئے اور اس کے بارے میں اگر آپ کو کبھی وسوت آ جائے تو اس فصل کو پالنے کے بجائے آپ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہوں جبکہ پیر کے مستند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مستند سلسلے میں بیت ہو چکا ہو اور وہاں سے اس کو اجازت یعنی خلافت مل چکی ہو یہاں مستند سلسلے کا ذکر آیا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے صحبت کے سلسلے ہیں جیسے کہ حدیث رف کا سلسلہ ہوتا ہے بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کر چکا پھر اس سے جو تربیت حاصل کر چکا پھر اس سے جو تربیت حاصل کر چکا اور اس طرح ہوتے ہوتے موجودہ دور تک بات آ جائے تو اس کو سلسلہ کہتے ہیں آ فرما رہے تھے کہ سارے سلسلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے ہیں تو پھر ان میں فرق کیوں ہے پھر تو سب کا سلسلہ ایک ہی ہونا چاہیے نا جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تصور سے کل ہیں تو جیسا کہ فکر ظاہر گو کہ سب آپ سے اسلم شروع ہوئے ہیں لیکن جن جن نے ان فکروں کی تدوین کی ان کے نام سے ان کا فکرہ موصوم ہوا مثلاً سکھانسی فکشافی وغیرہ اس طرح سے کل باتن میں بھی جو جو اپنے سلسلوں کی تدوین میں نمایاں ثابت ہوئے ان کے نام سے ان کے سلسلے موصوم ہوئے مثلاً چشتیاں نشبندیاں قادری اور سور وغیرہ ان کے اندر فرق کیا ان میں اصل فرق اصلاح کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع میں ہوتا ہے طب میں اس کی مثال حکمت ایلوپیتھی ہومیوپیتھی وغیرہ کی ہوتی ہے یعنی جس طرح علاج کے ان مختلف طریقوں سے ایک ہی چیز یعنی صحت مطلوب ہے لیکن اس صحت کو حاصل کرنے کے طریقوں میں پھر فرق ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے ذرائع اور اپنے اصول ہوتے ہیں اس طرح ان سلسلوں میں بھی مطلوب تو ایک ہی ہے یعنی روحانی صحت لیکن ان کے ذرائع میں ہر ایک کی اپنی اپنی تفصیل ہے اور بعض اصولوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اصولوں میں کیا ہو سکتا اختلاف ہو سکتا ہے ایک اصول مثلا یہ ہے کہ جب روشنی آ جاتی ہے تو ظلمت و جاتی ہے اس لیے اگر اچھی چیزیں سالک میں آئیں گی تو ان کے متضاد میں بری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ اصول تو نقشبندیہ کا ہے اس لیے یہ حضرات پہلے اسے ذکر پر لگا دیتے ہیں کہ اس کے نور سے رضا ختم ہو جائے دوسرا اصول یہ ہے کہ برتن اگر میلہ ہو تو اس میں دودھ بھی ڈالا جائے گا تو وہ خراب ہوگا یہ یہ اصول کا ہے کہ وہ پہلے مجاہدات کے زیر تکبر کو ڈائر کر دیتے ہیں آخر میں جب تک ختم ہو تو تھوڑی سی توجہ اور ذکر سے بھی سالک واصل ہو جاتا ہے اب دیکھ لیا کہ دونوں اصول بڑے کام کے ہیں بات پھر مناسبت ہے جس کو جس طریقے سے مناسبت ہو اس کو اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ سالک اور واصل کیا ہوتا ہے سلوک راستے کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح میں سلوک سے مراد کے کا طریقہ ہے سالک راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں لیکن یہاں اصطلاح میں سالک سے مراد راہ طریق پر قدم رکھنے والا ہے واصل سے مراد کے اللہ کو ختم کرنے والا ہوتا ہے یہ ایک اور نئی بات آگی سیر اللہ کی اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں جب رضائل یعنی روحانی بیماریوں سے قلب یعنی دل شفایاب ہو جائے اور ضروری فضائل سے قلب آراستہ ہو جائے تو اس سے سیر اللہ کا ختم ہونا مراد دیا جاتا ہے کیا اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے نہیں بھائی کام کا ختم ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد تو کام شروع ہو جاتا ہے جس طرح بیماری سے جب انسان شفایاب ہو جاتے تو اس کے بعد کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح سیر اللہ ختم ہونے کے بعد عقل کام شروع ہو جاتا ہے یعنی اس وظیفے کا پورا کرنا جس کے لیے جن اور انس کو پیدا کیے گئے یعنی عبادت اخلاص, عبادت اخلاص کے ساتھ اس کو سیر اللہ کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں کیا مرید اپنے شیخ سے درجات میں بڑھ سکتا ہے بالکل سیر اللہ میں جو جتنا آگے بڑھے اللہ کا فضل ہے اور بندے کی ہمت آخر شیخ عبد القادر جینانی اللہ علیہ اور حضرت علیہ بھی تو کسی کے مرید تھے وقت کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے دو قسم کے ذرائع ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے مجاہدہ اور فائلہ کا استعمال کرنا پھر ان میں بعض فائلات ایسے ہیں کہ ان سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور بعد میں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے سلوک کی کتنی قسمیں ہیں دو سلوک کے اور سلوک نبوت نبوت تو ختم ہو چکی سلوک نبو سے پھر کیا مراد ہے جی ہاں نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن اس کا ذوق بعض کو حاصل ہو سکتا ہے جن کا یہ ذوق ہو وہ سلوک نبوت پر چلتے ہیں سلوک ولایات پر نہیں چل سکتے ان میں فرق کیا ہے سلوکی ولایت والے پہلے صناف شیخ ہوتے ہیں پھر صنافر رسول ہو جاتے, ہیں پھر ہو جاتے ہیں یعنی یہ اپنے شیخ پر فرست ہوتے ہیں خلق سے وطن دور بانگتے ہیں لذات سے مشتنب رہتے ہیں اپنے مکاشفات اور تحقیقات پر اطمینان ہوتا ہے ان کو حبیثی حاصل ہوتا ہے مقام توقل میں اسباب کو ترک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات غلط کی وجہ سے انہماک نہیں کرتے حضرت علی کرم اللہ کی طرف طبیع رجحان ہوتا ہے اور غلط حال میں کبھی کبھی شرح کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس میں یہ معذور مگر ناقابل تقلید ہوتے ہیں یہ فناول فنا الفنا اور رضا کو سب سے اعلیٰ مقام سمجھتے ہیں جبکہ سلوک نبوت والے کے عملی تفسیر ہوتے ہیں اللہ کی محبت کو فقط دریک رسول میں ڈھونڈتے ہیں اپنے شہر کی فضیلت کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان پر خود عقلی غالب ہوتا ہے اور شریت کے تباہ میں عقلی سے خوب کام لیتے ہیں شہر پر بڑی پختگی سے عمل کرتے ہیں لذات کو ٹکراتے نہیں بلکہ شریت کے دائرے میں استعمال کر کے اس پر شکر ادا کرتے ہیں شیخین کی طرف ان کا طبی رحجان زیادہ ہوتا ہے خدا کا حکم سمجھ کر دعا میں السا کرتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلے پہ دل سے راضی ہوتے ہیں خلق خدا کو مستفید کرنے پر حریث ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے یہ سب سے اونچا مقام ابیت محض سمجھتے ہیں سبق کے ذرائع میں مجاہدہ کو بھی ایک ذریعہ بتایا جاتا ہے یہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے نفس جن خواہشات کی وجہ سے امال میں رکاوٹ بنتا ہے ان کے توڑ کے لیے ان خواہشات کی ضرورت کے درجے تک لانے کے لیے مناسب بقت تک ان خواہشات کی تکمیل سے نفس کو اس حد تک روکنا کہ نفس امال کے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے مجاہدہ کہلاتا ہے یہ دو قسموں پر ہوتا ہے ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی کیا جائے مثلاً, مثلاً ناد میں نوافل پڑھنے سے نفس کو نماز کا عادی بنانا روزہ کی کثرت سے حرص تعام کو کم کرنا دوسری قسم ہے ماشیت کے تقاضے کی مخالفت اصل مجاہدہ یہی دوسرا ہے اور تیلہ اس کے حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے وہ کون سی خواہشات ہیں جن کے لیے نفس امال میں رکاوٹ بنتا ویسے تو بہت سے ہیں لیکن علماء نے ان کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے خوب بجا یعنی بڑا اور ممتاز ہونے کی خواہش خوب بپا یعنی لذت حاصل کرنے کی خواہش خوب باغ یعنی بہت مزیدار ہونے کی خواہش مال تو اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ آدمی بڑا بنے اور لذتیں حاصل کرے تو پھر خب مال کا علیحدہ شعبہ کیوں بنتا نہیں جناب ہر وقت ایسا نہیں ہوتا اس لیے بعض لوگ مال کو جمع کرنے کی کوشش میں اپنی عزت کو بیدا پر لگا دیتے ہیں جیسے کہ ڈوم وغیرہ کرتے ہیں اور بعض اوقات مال کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنے آرام کے لیے استعمال نہیں کرتے جیسے بنیے کا یہ عمل کی چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کیا مجاہدے میں ان خواہشات کی تکمیل سے بالکل روکا جاتا ہے؟ نہیں ضرورت کے درجے میں اجازت دی جاتی ہے اور ضرورت ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے جس کی اصلاح نہیں ہوئی اس, ان کو تو بعض اوقات جائز تکمیل سے بھی روکا جا سکتا ہے جائز تکمیل سے کیوں کیا شریعت میں یہ مداخلت نہیں ہرگز نہیں یہ اصلاح کے لیے ایک عارضی عمل ہے جیسے کہ آرمی کی طبیعت میں بعض دفعہ فوجیوں کو عام کانا بھی نہیں دیا جاتا یا ناکافی دیا جاتا یا معیاری نہیں دیا جاتا حالانکہ آرمی کے پاس پہ کی کمی ہوتی ہے بلکہ اس لیے کہ جنگ میں اگر ناخوشگوار حالات پیش آئیں تو اس کے لیے یہ تیار ہو جائیں شریعت میں بھی اس کے نظیر موجود ہے روزہ میں جائز کھانا پینا نفسانی خواہش کی تکمیل ایک معین وقت تک کے لیے روکا جاتا ہے تاکہ اس سے تکوا سب سے بڑھ کر یہ سب اس لیے کروایا جاتا ہے کہ شریر پر عمل کرنا آسان ہو جائے کس مجاہدے کو پھر طاقت کا جاتا ہے جب اصلاح ہو جائے تو پھر صرف ناجائز سے جاتا ہے جائز خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی نہیں رہتی جیسے افطار کے وقت ہوتا ہے مجاہدہ کیسے کیا جاتا ہے مجاہدہ میں چار چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی کھانا پینا سونا بولنا اور ناجم سے ملنا جلنا ان میں کمی بیشی سالک کی حالت اور قوت کے مطابق کی جاتی ہے تاہم آج کل قوت کی کمی کی وجہ سے یہ دونوں مجاہدات کم کانا اور کم سونا یہ مطلوب ہو چکے ہیں البتہ بعض لوگ کے لیے اس کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے یہ اصل میں شیخ کے تشخیص اور سواگیت پر منحصر ہے البتہ جو دو باقی مجاہدات ہیں یعنی کم بولنا اور کم ناجن سے ملنا جلنا یہ برقرار ہے بلکہ آج پر ان کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے یہ کم بولنے کا مجاہدہ سمجھ میں نہیں آیا نہ بولنے میں کیا مشکل ہے کمال ہے آپ دیکھتے نہیں یہ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا پھر کیوں ہوتا ہے اگر آدمی بغیر شری ضرورت کے نہ بولے تو پھر جھوٹ اور غبت کا وجود ہی ختم ہو جائے لیکن یہی بولنے کی جو خواہش ہے بعض دفعہ گنا پر مائر کر دیتی ہے اس لیے اس مظاہرے کی ضرورت ہے جن کو بولنے کی خواہش ہو ان کے لیے یہی مظاہرہ سب سے مشکل ہوتا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ شعرا اپنی شاعری سنانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں آخر وہ بھی تو شوق ہے نا آپ نے نا جنس سے ملنے کا ذکر کیا ہے یہ ناجنس کیا چیز ہے جن لوگوں سے ملنے جلنے سے دل کا نقصان ہوتا ہو ان کو ناجنس کہتے ہیں کیا مجاہدات صرف یہی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن مجاہدات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے وہ اختیاری ہیں البتہ غیر اختیاری یا اختیاری مجاہدہ بھی ہوتا ہے اور یہ فائدہ میں اختیاری مجاہدہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اختیاری مجاہدہ انسان کے تجویز سے ہوتا ہے اور غیر اختیاری مجاہدہ اللہ تعالی کے تجویز سے اللہ تعالی انسان کی حالت کو خود انسان سے زیادہ جانتا ہے اس لیے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے غیر اختیاری مجاہدہ زیادہ مفید ہے تو کیا اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے نہیں اللہ تعالی سے آفیت طلب کرنی چاہیے اسی میں آجزی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر کسی صاحب پر غیر اختیاری آ جائے تو اس وقت وہ کیا کرے اگر اللہ تعالیٰ خود سے غیر اختیاری مجاہدہ بیچ دے تو پھر صبر کرنا چاہیے اگر وہ تکلیف قابل دفعہ ہو تو اس کو دفع کرنے کی جائز کوشش کی جائے اور اس کے دل سے دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے البتہ زبان سے کوئی حرف شکایت ادا نہ ہو انہ لہ راجون کی تلاوت وطت کی دعا ہے اور اگر وہ مصیبت قابل دفاع نہ ہو تو اس پر صبر کرنا ہی اس وقت کا تقاضا ہے اس وقت استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور جو دعا پڑی گئی وہ دعا بھی اس وقت کرنی چاہیے آپ نے ذرائع میں فائلہ کا ذکر فرمایا ہے یہ کیا ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب قوتیں رکھی ہیں چند اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ قوتیں برگیخت ہو جاتی ہیں مثلاً مسمرزم وغیرہ سے انسان عجیب عجیب کام لے سکتا ہے اس طرح کسی چیز کا تکرار اور تصور بھی ایسی قوتیں ہیں جن نے بڑا دخل ہے ذکر شغل مراقبہ انہی دو قوتوں کے استعمال کے نمونے ہیں جن سے انسان کی احتیاط حاصل کر سکتا ہے ذکر شغل مراقبہ اختیاری اعمال ہیں اور کیفیات ہیں لیکن یہ اختیاری کیفیات بعد اختیاری امال کے ذریعے بن جاتی ہے اس لیے ذکر شغل اور مراقبہ خود ان مقاصد کا ذرائع بن گئے ان امال کو فائدہ کہتے ہیں